على سید نبینا محمد انجمین الدین بالله من شیخان رجیم وما آتا کم رسول فخا نبی حرن اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعاء فإن للأول أي حدیث ابھی حریرت رضی اللہ عن شاہد امن حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عنماس ابن فضیمہ وزکر الباری معالفن مؤقوفن آج سب سے پہلے ان اللہ تبارک و تعالی رکو اور, اور رکوع کی دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جانے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کس انداز سے جانا چاہیے احادیث کی روشنی میں صحیح اور راجح کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح سے نہ بیٹھے جس طرح سے اونٹ بیٹھتا ہے آگے مزید وضاحت ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے زمین پر ٹیکنے سے پہلے رکھے اور اس حدیث کو تینوں نے روایت کیا ہے یعنی امام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے شروع میں قاعدہ بیان کیا ہے کہ کبھی وہ کہیں گے کہ اس کو سب لوگوں نے روایت کیا سات لوگوں نے اور کبھی چار لوگوں نے کبھی پانچ لوگوں نے کبھی جو ہے متفق علیہ کہیں گے تو ان کا ایک قاعدہ اور ذاتہ ہے اسی اعتبار سے انہوں نے کہا ہے یہاں پر حدیث کی وضاحت میں کر دوں کہ جو ابھی آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں جاتے وقت اس طرح سے نہ بیٹھو جس طرح سے اونٹ بیٹھتا ہے بہت سارے لوگوں نے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا اور آج کل گوگل کا زمانہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سرچ کریں تو وہاں اونٹ کے بیٹھنے کا طریقہ بھی آپ کو مل جائے تو اونٹ جب بیٹھتا ہے وہ اپنے گھٹنے پہلے زمین پر رکھتا ہے اونٹ کے چار پیر ہوتے ہیں اگلے دونوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہے اونٹ کے لیکن اونٹ کا ہاتھ بھی زمین میں رکھا رہتا ہے لیکن اس کا جو گھٹنا ہوتا ہے وہ اس کے اگلے والے دونوں پیر میں ہوتا ہے جس کو لوگ ہاتھ کہتے ہیں تو جب اونٹ بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جانوروں کی کئی صفات کا ذکر کیا اور ان سے منع فرمایا کہ کوئی اس طرح سے نہ کرے اس کی وضاحت پہلے اور اس سے پہلے والے درسے میں گزر چکی ہے پھر مزید وضاحت ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے نماز پڑھنے والے کو کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے گھٹنے کے رکھنے سے پہلے اور یہ حدیف صحیح ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے کہ یہ حدیث کون جو ابھی گزری یہ وائل ابن خجر رضی اللہ تعالی انہو والی جو روایت ہے جو حدیث ہے اس سے زیادہ قوی ہے ایک حدیث وائل ابن خجر رضی اللہ تعالی انہو نے بھی روایت کیا ہے اس میں کیا ہے جیسے یہاں پر ذکر کیا جو سورن اربا کے اندر یہ روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سجدہ کیا تو پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھا اپنے دونوں ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے سورنب اربا یعنی جامع ترمیدی سورن اب اداؤ سورن اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے حافظ ابن حجر جو کہ فن حدیث کے ماہر شخص ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو حریر تعالی عنہ والی جو روایت ہے وہ زیادہ قوی ہے اور اس حدیث سے جو ابھی آپ نے سنی جس میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو رکھا ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے کیوں اس کو کبھی کہا ہے ابو ابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہو اسی وجہ سے میرے بھائیوں لوگوں کے یہاں دو طریقہ رائج ہیں محدثین اور اہل الحدیث کے یہاں پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھا جاتا ہے اور بعد میں گھٹنوں کو رکھا جاتا ہے باقی اور لوگوں کے یہاں پہلے گھٹنوں کو رکھتے ہیں پھر ہاتھوں کو رکھتے ہیں دونوں طرح کی حدیث یہاں پر ہے لیکن اگر اس حدیث کو دیکھا جائے پہلے والی حدیث کو جو ابو حریر تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس میں کیا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا اونٹ کیسے بیٹھتا ہے جب بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے پھر بیٹھتا ہے اس طرح سے سجدہ کرنے سے منع فرمایا دوسری حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گھٹنا رکھا پھر بعد میں ہاتھ رکھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں کون سی حدیث صحیح ہے حسن ہے قابل عمل ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے کیونکہ عمل کس حدیث پر کرنا ہے ہم کو صحیح حدیث پر صحیح حدیث کی تعریف بھی کئی بار گزر چکی ہے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے کئی طرح سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یداؤ یدئی ہی قبل رقبت اخرجہ الجما منہم الماما حاکم و صحیح ہم شرط مسلم و وا فقابی و ہو کالا حضرت عبد اللہ ایک نومر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھتے تھے گھٹنوں کے رکھنے سے پہلے یعنی پہلے ہاتھوں کو رکھتے تھے پھر دونوں گھٹنوں کو رکھتے تھے ایک حدیث ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے اور یہ حدیث امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کی اپنی مستدرک کے اندر اور اس حدیث کے بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر حدیث ہے امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر صحیح مسلم کے اندر جو حدیثیں ذکر کی وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں کچھ ان کے شرائط ہے اس شرط پر یہ حدیث پوری اتر رہی ہے اس کی عبداللہ ابن عمر عنہوں کی حدیث پوری اتر رہی ہے یعنی گویا کہ صحیح حدیث ہے تو ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مل گئی اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی مل گئی جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے اور گھٹنوں کو بعد میں رکھا کرتے تھے اسی طرح سے اسی معنی کی روایت ایک اور ہے جو صحیح بخاری اتا... صحیح بخاری صحیح بزیمہ کے اندر وہ روایت ہے وہ کون سی روایت ہے ابو حمید سائیدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں ابو ہمیں سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کبھی انشاءاللہ یہ درس ختم ہوگا تو میں پوری تفصیلی روایت جو ہے ان کی پیش کروں گا جس میں نماز کا پورا طریقہ ہے ابو ہمیں سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد ہے اور انہوں نے چار رکعت نماز پڑھ کر کے دس صحابہ کی موجودگی میں دکھایا عملی طور پر پریکٹیکل طور پر نماز پڑھ لینے کے بعد دسوں صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ یقیناً آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی ہے ابو ہمیں سائدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہی میں ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم مجاف یدئی انجمبئی تو میسود یہ روایت صحیح ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف سجدہ کرنے کے لیے بڑھتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے بغل سے علیحدہ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ آپ کے بغل سے علاحدہ رہتے تھے سنن یہ صحیح بن خزمہ کی روایت ہے اور صحیح روایت اب دیکھیے تین روایتیں مل گئی اب اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ صحابی کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ یہ آپ کے پہلو سے الگ رہتے تھے پہلو سے الگ رہتے تھے اب دیکھیں سجدہ کرتے وقت جب ہم گھٹنے کو پہلے رکھیں گے تو ہمارے ہاتھ جو ہے وہ پہلو میں لگے رہیں گے اور جب ہاتھ پہلے رکھیں گے تو یہ دونوں ہاتھ اور بازو یہ پہلو کیا ہے دونوں کیا ہوں گے الگ ہوں گے تو دیکھیں اس روایت کی تائید یا اس عمل کی اس کیفیت کی تائید تین روایتوں سے ہو رہی ہے تین حدیثوں سے ہو رہی ہے کہ جب سجدے میں ہم جانے لگیں گے تو پہلے گٹنا ٹیک گھٹنا نہیں ٹیکیں گے پہلے ہاتھ رکھیں گے پھر گھٹنا ٹیکیں گے جیسا کہ ایک حدیث ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے پھر بیٹھتا ہے اور پھر مزید وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھو بعد میں گھٹنے کو رکھو دوسری روایت حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا یہ قول نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے پھر گھٹنوں کو رکھتے تھے تیسری یہ روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے سجدہ کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ پہلو سے الگ رہتے تھے اور یہ الگ رہنا اچھی طرح سے اسی اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ ہم سجدہ کرتے وقت پہلے ہاتھوں کو بڑھائیں اور یہ روایت جو بعد میں پیش کی گئی وائل اکن حضر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے وہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے ضعیف روایت اس لیے ہے کہ اس میں ایک قاضی شریک بن عبداللہ اللہ ہے شریک بن عبداللہ القاضی بہت مشہور قاضی ہیں یہ حدیث کے میدان میں یہ کیا ہیں ہاں ضعیف حدیث کے ہاں اعتبار سے اور حدیث کے قواعد کی روشنی میں یہ راوی ضعیف ہیں اور ان کا ضعف ان کی کمزوری ضعیف کا مطلب کمزور ہے حدیث کی روایت کرنے میں اور ان کی کمزوری اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ تنہا روایت کرے اور وہ بھی دوسرے روات کے خلاف روایت کرے اس میں آپ یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ جب کوئی ضعیف حدیث ضعیف ہوتی ہے تو اس کے کہنے کا مطلب اس حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کو ضعیف کہا جا رہا ہے صحیح حدیث ہونے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں وہ شرط اس حدیث پر پوری نہیں اتر رہی ہے صحیح حدیث ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی کیا ہو ضعیف نہ ہو کمزور نہ ہو کمزور اور ضعیف کا مطلب آپ ظاہری طور پر جسمانی اور فزیکل فزیکل طور پر ضعیف مر مراد نہیں ہے بلکہ جیسے یہاں پر آیا کہ یہ راوی شریف بن عبداللہ اللہ جو ہے یہ ضعیف کیوں ہے اس لیے کہ ان کی یادداشت کمزور تھی کسی جوان شخص کے بھی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے کوئی بڑی عمر کا بوڑھا شخص سے اچھی یادداشت کا مالک ہو سکتا ہے تو حدیث کے یاد کرنے میں یہ کیا تھے کمزور یادداشت کے مالک تھے تو جو راوی کمزور یادداشت کا مالک ہوتا ہے اس کو حدیث کے میدان میں کیا کہا جاتا ہے حدیث کے بعد میں اسے ضعیف کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جس کی یادداشت کمزور ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے اسی لیے محدثین نے اور آن اور حدیث کی روشنی میں پانچ شرطیں جو ہے اسی حدیث کے صحیح ہونے کی پانچ شرطیں لگائی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی یادداشتیں قوی ہو مضبوط ہو اچھی یادداشتیں ہو تو معلوم یہ ہوا کہ حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے وہ روایت ضعیف ہے لہذا صحیح طریقہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے جب سجدہ میں جائیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھیں پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھیں لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں وائل والبن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ نہیں پہلے گھٹنوں کو رکھنا پہلے گھٹنوں کو رکھنا چاہیے بعد میں ہاتھ کو رکھنا چاہیے اس میں بھی بہت سارے علماء ہیں لیکن میں نے بتایا حدیث کی روشنی میں اور چونکہ تین طرح, تین روایتیں ہیں اور اچھی طوی روایتیں ہیں صحیح روایتیں ہیں ان کی روشنی میں یہی کہا جائے گا کہ صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھا جائے پھر گھٹنوں کو رکھا جائے اور اس بارے میں شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے شدت اپنائی ہے اور کہا کہ صحیح طریقہ یہی ہے صحیح طریقہ یہی ہے اور ایسا کرنا یہ واجب ہے ضروری ہے ایسا کرنا واجب اور ضروری ہے کیوں کہا انہوں نے دو وجہ سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے سجدے میں نہ جاؤ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے سجدہ نہ کرو تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے روک دے تو وہ عمل کیا ہو جاتا ہے شریعت میں منع ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے سجدے میں جانے سے منع فرمایا ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا پھر آگے وضاحت بھی ہے امر بھی ہے حکم بھی ہے کہ اسے چاہیے یعنی نماز پڑھنے والے کو کہ وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے اور جب حکم آ جاتا ہے تو وہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے کہا ہے انہوں نے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ کا حکم ہے کہ کیسے بیٹھو کیسے سجدے میں جاؤ کیسے سجدے میں جاؤ پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھو پھر گھٹنوں کو رکھو اور تین صحابیوں کی روایت ایک عبد اللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنا کی روایت اور ایک ابو ہمیں رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو لفظ میں تو اس طرح سے نہیں ہے لیکن کیفیت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی پیٹ سے آپ, آپ کے پہلو سے الگ ہوا کرتے تھے تو اس لیے صحیح معلوم یہ ہوا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے سجدے, سجدے میں جاتے وقت پھر بعد میں گھٹنوں کو رکھے واللہ اللہ عالم اگلی روایت ہے وہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں کسی کا کوئی سوال تو نہیں اس, اس موضوع پر یہ سوال کر رہے ہیں جبکہ ایک دو درس میں, میں میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے ہاں کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ بالکل وہی ہوگا جو مرد کی نماز کا طریقہ ہے یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے ویسے ہی ازواج متحرات صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور تمام مسلم خواتین ویسے ہی نماز پڑھتی تھی نماز پڑھنے میں نماز کی کیفیت میں کسی طرح کا کوئی فرق ہے حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے کہ عورت اس طرح سے پڑھے مرد اس طرح سے پڑھے بلکہ دونوں ایک طرح سے نماز پڑھیں گے جس طرح سے آج آپ نے سنا ابھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو رکھتے تھے پھر گھٹنوں کو رکھتے تھے اسی طرح سے عورت بھی سجدہ کرے گی اور عورت کا پہلے بیٹھ جانا بیٹھ کر کے پھر چپک کر کے سجدہ کرنا اور دونوں ہاتھوں کو بچھا کر کے کتے کی طرح سے سجدہ کرنا یہ بالکل شریعت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے ایسا سجدہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں کتے کی کتے کے ہاتھوں کے بچھانے کی طرح سے یا کتے کے بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ مرد اور عورت کی نماز کا کوئی کے نماز میں کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے جی اگلی روایت اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد لتشہد وضع يده اليسرہ على رکبته اليسرہ والیمنا على الیمنا وعقد ثلاثا وخمسین وعشارہ بے اسبعہ السبابتی رواہ مسلمہ اشارہ بلتی تلل ابہام اب یہاں سے پہلے جو روایت روایتیں گزر چکی ہیں رکو میں جانے کی روایت ابھی آ, یہ سجدے میں جانے کی روایت ابھی پیش کی گئی سجدہ بتایا گیا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ سجدہ کیا جائے گا اور سجدے میں آ, ہاتھ کہاں ہوگا یہ سب ساری باتیں گزر چکی ہیں پھر سجدے کے درمیان کی جو دعا ہے اس کا بھی ذکر ہو چکا اب گویا کے اور اسی طرح سے جلسہ استراحت کے بارے میں بھی حدیث گزر چکی ہے یعنی پہلی رکات پڑھ لینے کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے پہلے بیٹھیں گے پھر اٹھیں گے اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں اس حدیث سے یہ حدیث بھی گزر چکی اب تشاہد کی حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ تشاہود میں جب ہم بیٹھیں ہاں تو ہمارے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تو یہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں میں ان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے کس پر گھٹنے پر رکھ لیتے تھے یہاں رکبا کلر سے داہنے داہنے کو داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر رکھ لیتے تھے اور بائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیتے تھے جیسے بیٹھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرپن کی گرہ لگاتے تھے ففٹی تھری کی گرہ لگاتے تھے اب عربوں میں چونکہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں آ, الفاظ اور حروف ان کو کم یاد ہوتے تھے تو یہ لوگ جو ہے ہم, تقریباً یعنی سو تک سو کے بعد الف آ, جو گنتی آتی ہے عربی زبان میں ایک سے لے کر کے سو تک پھر سو کے بعد پھر آ, دو سو تین سو تو ہے ہی ہے پھر اس کے بعد الف آتی تھی ایک لاکھ کے لیے میت الف کہتے تھے لوگ تو اہل عرب جو ہے اب گنتیوں گنتیاں بتانے کے لیے اپنی انگلوں کا استعمال کرتے تھے اور ان کے ہاں پوری گنتیاں انگلیاں سے وہ بتاتے تھے ایک کا اشارہ کیسے ہوگا دو کا کیسے ہوگا تین کا کیسے ہوگا نو تک پھر دس تک پھر دس کے بعد اب دس کے بعد گیارہ ہے تو گیارہ سے بیس تک کا اشارہ کیسے ہوگا بیس سے پھر لے کر کہ 29 تک کے انتیس تک اشارہ کیسے ہوگا انتیس سے پھر کیا کہتے ہیں چالیس تیس چالیس اس طرح سے پورے اشارہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترپن کی گرہ لگاتے تھے ترپن کی گرہ لگاتے تھے اور ترپن کی گرہ کیسے کہ ان تین انگلیوں کو بند کر لیتے اور اس انگوٹھے کو اس انگلی کے جڑ میں رکھ لیتے یہ یہ اشارہ عربی زبان میں کس کا ہے ترپن کا ففٹی تھری تو ان انگلیوں کو بند کر لیتے اور اس انگوٹھے کو اس کی جڑ میں رکھ لیتے یہ ہے ترپن کا اشارہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے وہ اشارہی اسب بابا اپنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب بدل کر کے سبباہ کر دیا سب کا مطلب جانتے ہیں گالی دینے والی انگلی چونکہ لوگ ہاں آہ, اہل عرب میں اور اپنے یہاں بھی جو ہے کسی کو گالی دینا ہوتا تو ایسے ایسے اشارہ کرتے ایسے ایسے تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر کے کیا کر دیا سبباہ تسبیح بیان کرنے تسبیح کرنے والی یا تسبیح پڑھنے والی انگلی تو یہاں حدیث میں صحابی بیان کرتے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا تھا تو اس سے اشارہ کرتے تو یہاں پر ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کس کا ترپن کی گرا کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انگلوں کو بند کر لیتے ان دونوں انگلوں کو بند کر لیتے اور یہ بیچ والی انگلی اور انگوٹھے ابہام اس کو کہتے ہیں اس کو بستا کہتے ہیں تو ان دونوں کا حلقہ بنا لیتے ایسے ان دونوں انگلیوں کو خنسر بنسر اس کو کنسر کہتے ہیں اس کو بنسر کہتے ہیں ان دونوں انگلیوں کو بند کر لیا اور یہ استا یہ ہے یہ ابہام ہے تو ان دونوں انگلیوں سے حلقہ بنا لیا اور اس سے اشارہ کیا تو یہ دو طریقے ہیں عام طور سے یہ طریقہ رائج ہے لیکن تشاہد میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو تشاہد میں پوری دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کی انگلوں کو کھلی ہوئی رکھتے اور جب کیا تشہد میں شد اللہ لہ لہ لہ پر پڑھتے تو پہنچتے تو ایسے اگر ایسے رکھتے تو ایسے ایسے ہی اشارہ کرتے ایک بار اشارہ کر دیتے کافی ہو جاتا ان کے لیے تو ایسے نہیں تشاہد میں بیٹھتے وقت داہیں ہاتھ کی انگلیوں کس طرح سے ہونا چاہیے دو طریقہ ایک طریقہ تو تین کو بند کر لے اور انگوٹھے کو اس کی جڑ میں رکھے یا تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ دو کو بند کر لے چھوٹی والی انگلی اور اس کے بغل والی کو بند کر لے اور بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح سے حلقہ بنائے حلقہ رنگ ٹائپ کا اور اس سے اشارہ کرے یہ تشہد میں انگلی کا کیا کہتے ہیں طریقہ ہوا ہاں داہنا, داہنا داہنے پر داہنے گھٹنے پر بایاں بائیں گھٹنے پر اور ایک روایت میں فخذین کا لفظ بھی ہے یعنی چاہے ران پر رکھے یا گھٹنے پر رکھے دونوں طرح کی روایت ہے اب ایک, ایک مسئلہ اور یہاں پر ہے مسئلہ یہ ہے کہ اشارہ انگلی سے آیا صرف جو ہے اشہد اللہ اللہ کی کے وقت کیا جائے گا یا پورے تشہد میں اشارہ ہوگا اس میں یہاں پر جو ہے صحیح روایت یہاں پوری روایتیں تو نہیں ہے لیکن جو حدیثیں آتی ہیں وہ تین طرح کی حدیثیں آتی ہیں ایک حدیث تو ابھی آپ نے دیکھا وہ آشارہ اشارہ کس کو کہتے ہیں وہ آشارہ باہی بابا اپنی اس شہادت والی انگلی جسے اپنے ہاں مشہور ہے شہادت والی انگلی یا تسبیح والی انگلی جو ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا جب اشارہ ہے اشارہ کرتے تو اشارے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ اس کو اشارہ کہتے دوسری روایت ہے کہ کانا یوحر کوا جب یہ اشارہ ہوا اور یوحر یعنی اس کو حرکت دیتے تو یہ اشارہ ہوا اور اشارے کے ساتھ ساتھ یہ حرکت ہو گئی اشارہ اور اشارے کے پاس جب حرکت ہوگی تو ایسے ہوگی اور تیسری روایت جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کے ذریعے سے دعا کرتے یعنی جب آپ دعا پڑھتے تو آپ جو ہے دعاؤں میں جو معنی ہے اس انگلی سے اشارہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشارہ کرنے کی کیفیت یا اشارہ کی ابتدا شروع تشہ سے اطحیات سے آپ شروع کرتے اور جب تک آپ دعا پوری نہ پڑھ لیتے تب تک یہ آپ کی انگلی کا اشارہ اور آپ کی انگلی کی حرکت یہ جاری رہتی یہی صحیح ہے اسی سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور رہا وہ مسئلہ کہ جس میں صرف اشہد حد اللہ الہ اللہ کے وقت انگلی اٹھانے والی بات ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے صرف تشاہد پر جو اشد واللہ الہی اللہ اٹھاتے ہیں تو یہ حدیث صرف تشاہد کے وقت اٹھانا نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشاہد میں جب سے تحیات پڑھتے اور پہلا تشاہد ہوتا تحیات پڑھ کر اشد اللہ اللہ پڑھ کر وشد اللہ محمد رسول پڑھ کر کے آپ اٹھ جاتے پھر دوسرے تشہد میں درود شریف اور اس کے بعد کی جو دعا ہے تو اس میں جب آپ دعا پڑھ لیتے سلام پھیرتے وقت آپ کی یہ حرکت اور آپ کا اشارہ جو ہے وہ رک چاہتا بات سمجھ میں آ تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کیسے بیٹھا جائے گا بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اسی پر بیٹھ جائیں گے اور داہنے پاؤں کو قدم کو کیا ہے کھڑا رکھیں گے انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی اور اس طرح سے بیٹھ جائیں گے اور آخری تشہد میں بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے نکال لیں گے اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھیں گے اس کو تور کہتے ہیں دو تشہد والی نماز میں اس طرح سے بیٹھا جائے گا اس کا پورا بیان پیچھے گزر چکا ہے بات تشاہد کی بات سمجھ میں آ گئی کو سوال کرنا ہے جی جی دونوں تشاہد میں آ, یہ حرکت ہوگی کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اشارہ کرتے تھے کہ تشہودی تشہود پورے کو کہتے ہیں صرف ارشد اللہ اللہ کو نہیں کہتے ہیں آ, پورے تشہود کو آ, یہ کرتے ہیں تو پورے تشہود کا لفظ ہے جی اگلی روایت ہے ابن عبداللہ ابن مسعود ہے نا وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال التفت الينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علیہ اباد اللہ صحلیہ اشد اللہ اشد الحمد ثم رسول یا ثم سمیر من آجبہ فید متفق المخاری یہاں پر اتحیات تشاہد میں کیا پڑھیں گے اس کا بیان ہے اور تقریباً تحیات سب کو یاد ہوگی اور در شروع بھی سب کو یاد ہوگا کسی کوئی ہے ایسا جس کو تحیات نہ یاد ہو کوئی بتائے گا تو نہیں لیکن سننے کے بعد پتا چلے گا امید ہے کہ انشاءاللہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں یاد ہوں لیکن کچھ خامیاں غلطیاں ہوں گی سنیں گے تب پتا چلے گا آ, کبھی انشاءاللہ اس طرح کا بھی عملی جو ہے پریکٹیکل طور پر آ, انشاءاللہ شاء آپ لوگوں سے سنا جائے گا اور سکھایا جائے گا بتایا جائے گا تعلیم اس کی ہوگی ابھی ہمارے کچھ خاص جو خطبہ جمعہ وغیرہ دینے والے ہیں ان کے لیے ٹریننگ چل رہی جمعہ جمعہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد ایک دو تین گھنٹے تک یہ کورس ہوتا ہے یا طریقہ سکھایا جاتا ہے لیکن ابھی جو خاص لوگ ہیں جو دوسروں کو پڑھاتے ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ وہ سیکھ لیں پھر دوسروں کو پڑھائیں تو دیکھیے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہمارے ہماری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے فقالا تو یہ دعا پڑھی یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے صلی اللہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کہے اتحیات للہ وسلوات اب اس میں جب نماز پڑھے تو پڑھے کہا پڑھے تو اس کا ذکر دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اتحیات میں تشاہد میں جب بیٹھے تو یہ پڑھے ہاں اتحیات للہ وسلامات والطیبات بات یعنی تمام طرح کی قولی اور فعلی عبادتیں اور اسی طرح سے رحمتیں اور تمام پاک چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ پر درود اسلام ہو اور اس کی اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو اسی طرح سے ہمارے اوپر اور تمام اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلامتی ہو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے یہ اس کا ترجمہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں آدمی یہ دعا پڑھے التحیات للہ اور سلامات الطیبات پڑھے اور پھر ارشد اللہ اللہ پڑھے اور اس کے بعد جو دعا چاہے پڑھے جو دعا پسند کرے وہ پڑھے تو اس میں ایک چیز اور آگے روایت میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا بھی سکھایا درود کے بعد اور دعائیں سکھائے لیکن یہاں پر اتحیات کا لفظ ہے یہ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے الفاظ صحیح بخاری کے سرنس کے اندر ہے ورین نسائی کنا نقول و قبلہ ایوف اور بالین تشاہد ہم تشاہد تش تش تش تش تش فرض کیے جانے سے پہلے ہم لوگ ہاں کیا کہتے تھے ہاں کنہ نقول و قبلہ ہم جو ہے تشہد فرض کیے جانے سے پہلے ہم لوگ کچھ کلمات کہتے تھے ایسے ہی ہاں؟ سجدے سے اٹھ کر کے کچھ دعا پڑھ لیتے تھے ہاں؟ لیکن صحابی کا بیان فرض کیے جانے سے پہلے تو گویا کہ ابھی اس لفظ سے پتا چلا کہ تشہد پڑھنا کیا ہے یہ فرض ہے یہ واجب کے درجے میں آتا ہے فرض کے درجے میں آتا ہے کہ تشہود ضروری ہے ہاں بلکہ کیا کہتے ہیں ارکان میں سے ہے یہ تشہود ہاں؟ پہلا تشہد تو واجب ہے اگر پہلا تشہد کوئی بھول جائے کھڑا ہو جائے تو سجدے سو کرنا پڑے گا لیکن دوسرا تشہد کیا ہے رکنے میں سے ہے تشہود نہیں پڑھے گا تو آدمی کیا کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی اس کی جی ولی احمد سورن یہ مسلم احمد کے اندر ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ التشہد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھایا وہ آمراہ الناس اور ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں لوگوں کو تعلیم دے سکھائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جیسا کیا روایت ہے کہ مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے اور اس اتحیات میں کچھ تھوڑا سا الفاظ کا آف... الفاظ کا کچھ ردو بدل ہے کہ آگے پیچھے کچھ الفاظ بعض مسلم کی روایت پہ جیسے اتحیات المبارکات ہو الطیبات ہو اس طرح کے الفاظ ہیں تو یہ لفظ یا جو عام پڑھتے ہیں وہ لفظ اس کے ساتھ آدمی اتحیات پڑھے تشہد پڑھے تو دیکھیے اللہ کے رسول کوئی یہ نہ کہے کہ جیسے ابھی روایت گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد میں انگلی کا اشارہ کرتے تو تشاہ سے مراد کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اشد اللہ اللہ کہتے وقت ہے جبکہ تشاہد سے مراد پورا تشاہد ہے بیٹھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کیونکہ بار بار وہ لفظ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشاہد سکھاتے تو گویا کہ کیا سکھاتے و تیبات پورا سکھاتے تو تشاہد سے مراد پورا تشاہد ہے صرف اشد اللہ اللہ کہتے وقت یہ دعا نہیں کرنا ہے بس یہیں تک آج کا درسے رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ باقی اور جو دعائیں ہیں اور جو نماز کے مسائل ہیں اگلے درسے میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے سوال کے بعد درسے کے بعد کچھ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں جی کیا مطلب دو سوال ہیں